رب ذلی مول زل مبار کی رول ضلی ہے میرے پروردگار مجھے بابرکت منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے آمین